صورت تحریم مدنی صورت ہے تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرمت کسی چیز کو حرام کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لما تحرم تب تغی مرغ ازواجی کا واللہ اللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک موقع پہ جب کوئی ایسی چیز تھی جو کہ آپ کی ازواج کو ناگوار گزری کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ شہد کے بارے میں بات ہوئی تھی تو پھر آپ نے قسم کھا لی تھی کہ اب آپ شہد استعمال نہ کریں گے تاکہ آپ کی بیویاں راضی رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیمت کے درجے پر زندگی گزار رہے تھے قرآن کے ہر حکم کے بہترین پہلو کو وہ لیا کرتے تھے لہذا آج شروع بالمعروف بیویوں سے اچھی طرح گزارا کرو اس کو بھی آپ نے اعلیٰ ترین سطح پر آپ نے اس حکم کو نبھایا تو یہ تو ہے بیوی کو خوش کرنا بہت اچھا جذبہ ہے لیکن اعتدال سے نہیں بڑھنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز حد سے بڑھ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیویوں کو راضی کرنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تو باقی امت بھی کبھی شہد استعمال نہ کرتی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 اور آپ ان سے مشورے بھی کرتے تھے اپنے سیکرٹس بھی ان کو بتاتے تھے اب یہاں پر آگے کا مضمون سمجھنے سے پہلے اتنی سی بات ہم کر لیتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر ہیں ایک انسان کے طور پہ ہمارا انٹریکشن ان سے نہیں ہوتا ہمارے لیے ادب احترام کرنا بہت آسان ہے لیکن جس معاشرے میں آپ موجود تھے آپ کسی کے داماد تھے کسی کے آپ سسر تھے کسی کے آپ والد کسی کے آپ نانا کسی کے آپ شوہر تھے انسانی تعلقات تھے تو انسانی تعلقات میں بعض دفعہ بے تکلفی ہو جاتی ہے اپنائیت کی وجہ سے لیکن ازواج کا آپ دیکھیے کہ معاملہ کتنا نازک تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر بھی تھے لیکن وہ شوہر والی حیثیت کو فوقیت نہیں دے سکتی تھیں رسول والی حیثیت پر اس قریب ترین بے تکلفی اور اپنائیت کے رشتے میں بھی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھنا تھا اور یہ بیلنس انہوں نے بہت خوبی سے رکھا کبھی کبھار یہ بیلنس نہ رہ سکا تو فورن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی جن کے درجے ہیں بڑے ان کی مشکلیں بھی بڑی ہوتی ہیں سوا ہوتی ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی بہت پکڑ ہوتی ہے ایک عام بیوی بی یہ کام کرے میں اور آپ تو کوئی گناہ نہیں لیکن نبی کی بیوی بی نے کیا چونکہ اجر ان کا بہت زیادہ ہے لہٰذا ان سے توقعات بھی زیادہ ہیں تو ان کا دیکھیے یہاں پر ذکر آ گیا اب کیا ہوا ایک بات اپنی بیوی بی سے راز میں کہی پہ جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا یہ بھی انداز دیکھیں اچھے شوہر کا سنت کتنی بڑی رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مرد کو کیسا شوہر ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط انداز سے بیوی تک بات پہنچائی اور کس طرح تھوڑی سی بتائی یہ کہ چیخیں اور چلنائیں اور شرمندہ کریں بیوی کو اور برا بھلا کہیں اس کی سلف ریسپیکٹ انجر نہ ہو اس کی خودی اس کی انا کو ٹھیس نہ لگے بہت تھوڑی سی بات بتائیں کہ بے عزتی محسوس نہ کرے بیوی فلم ما نباہ بہی پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی اب دیکھیے اس میں ہوتا ہے نا کہ جیسے ہمارے ہسبینڈ نے ہم سے کچھ کہا ہم نے کسی اور کو بتا دیا شوہر نے پوچھا کہ تم نے فلاں کو بتایا ہمیں کیا ہوگا کہ اچھا میرا راز اس نے کھول دیا یہ خیال آتا ہے نا اپنے قصور کی طرف دھیان نہیں جاتا تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اس کو بتا دیا یہ والا انداز نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب با خبر ہے اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھہ بندی کی یہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو آگے آ رہے ہیں اور آپ سوچیں گے کس سے کہیں جا رہے ہیں امہات ہات المومنین سے مومنوں کی ماؤں سے تصور کریں کہ ہمارے والد ہماری امی پر خفا ہو رہے ہیں اور ہماری امی بھی کیسی اتنے کم پیسوں میں گزارا کرتی ہیں اتنی عبادت گزار ہیں اتنی نیک ہیں اب ایک قصور ہو گیا تو ناراضگی ہو رہی ہے تمہارا دل کتنا روئے نا ہمیں کتنی تکلیف ہو تو بالکل یہ آیات پڑھتے ہوئے ایسا ہی ہوتا ہے وہ انتواہرا علیہ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان لو اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام سوال اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں بعید نہیں اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں یہ وان کیا جا رہا ہے ازواج متحرات کو کہ دیکھو یہ عام شوہر نہیں ہے اتنی سی غلطی بھی آپ دیکھیں ازواج کی اس سے درگزر نہیں کیا گیا قرآن میں آیات آ اس لیے وہ اتنی زیادہ پاکیزہ ہو گئی تھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بے انتہا محتاط رہتی تھیں تو وہ کیسی بیویاں ہوں گی مسلمات سچی مسلمان با ایمان اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزدار یہ ایک تصور آ رہا ہے بہترین بیوی بی کا اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بیوی بی کی تلاش میں نکلیں اور یہ خوبیاں آپ تلاش کریں تو بیٹے کیا کہیں گے آگے سے کہیں گے بیوی بی چاہیے ملنا تھوڑی چاہیے ہے نا تو بات یہ ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق اتنے اعلیٰ کردار کی بیوی بی کو سنبھالنے کے لیے پہ مرد بھی ایسا ہی چاہیے اتنی اعلیٰ عورت کو سنبھالنے کے لیے مرد کو بھی اعلیٰ ہونا ہے اسے انگوٹھی ہم بناتے ہیں جتنا بڑا ہیرا لگانا ہے اتنا اسٹرانگ اس انگوٹھی کو ہونا ہوتا ہے تو جب مرد اس قابل نہیں رہے کہ ایسی عورتوں کو پسند کریں یا سنبھال سکیں تو پھر عورتیں کہاں سے آئیں گی ایسی عورتوں کو کیوں بلیم کیا جائے صحیح یہ بات و ابکارا خوشوہر دیدا ہوں یا باقرا یا ائلدی نہ آ من کو ان فسکم و آری کم نارا ودو سلحجارا علیہ ملاۃ جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جن پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی ان کو دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں تو بڑی چیز ہے آگ سے بچاؤ آج دنیا کی آگ کبھی آپ نے دیکھی ہو جو جلاتی ہے کبھی برنس ڈپارٹمنٹ میں آپ گئی ہوں تو وہاں دیکھیں کتنی تکلیف دہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ جلنے سے ہوتی ہے اور کہاں یہ جہنم کی آگ کتنا زیادہ اس سے محتاط رہنا چاہیے اپنے بچوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے بچے خالی کھلانے پلانے नहीं है نہیں ہے کہ ہم اس کو کھلا دیں پلا دیں بچوں کو اچھے اسکول میں ڈال دیں بلکہ ذمہ داریاں ہیں کئی پہلوؤں سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے ایک اخلاقی پہلو ہے پھر ایمانی پہلو ہے جسمانی سوچ سمجھ ان کو دیجیے اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں عقلی نفسیاتی معاشرتی ذمہ داریاں بھی ان کو سمجھانی ہیں ان کی جنسی تربیت بھی کرنی ہے ہر طرح سے واض و نصیحت کرنی ہے اسوا حسنہ ان کے سامنے رکھیے صحابہ کے ان کو قصے سنائیے پاکیزہ لٹریچر پڑھیں گے تو پاکیزہ سوچ ڈیولپ ہوگی پھر اچھا عمل ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ اگر والدین اپنے لیے گناہ جمع کرتے ہیں اور جہنم کی آگ بھڑکاتے ہیں بدعملی کی وجہ سے تو اگر گھر میں آگ لگ رہی ہے تو گھر والوں کو بھی تو اس کی لپٹ پہنچے گی نا تو سب سے بڑی ذمہ داری تو والدین پر آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر گھر والوں کو بھی بچائیں یا ائو حلدینہ کفرو اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو تو بتا نسوہ خالص توبہ بید نہیں کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا ربنا اللہ مب بنا جا اللہ علام میں شامل کرے ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اللہ کافروں کے معاملے میں نو اور لو علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ اب یہ خیانت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھیں یا بتکار تھیں مراد ان کا عمل درست نہ تھا شوہر کے مشن میں شوہر کی وفادار نہیں تھی۔ وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرات فرعون اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی بی کی مثال پیش کرتا ہے جب کہ اس نے دعا کی رب ابن لي عندك بيتا في الجنت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمین اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے سوچیں فرسٹ لیڈی تھیں مسز فیرو کیا ان کا مقام ہوگا کیا ان کی شان ہوگی کیا لباس اور کیا گھر کیا محل لیکن وہ سب کاٹ کھانے کو ان کو دوڑتا تھا اس لیے کہ شوہر ان کو ایسا ملا تھا جو کہ مومن نہیں تھا اب اس میں ہم دیکھیں مثالیں ہیں ہم خواتین کے لیے خاص طور پہ ہم کہتی ہیں کہ ماحول سپورٹو ہوگا تو ہم عمل کر سکیں گی اور خاص طور پہ شوہر ہوں کی بات کی جاتی ہے تو یہاں بتا دیا کہ اگر کسی کا اپنا رجحان نہیں ہے تو شوہر چاہے نبی بھی ہوں نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کریں گے اور جو کرنا چاہے گی جو کرنا چاہے گی عورت ایک فری مورل ایجنٹ ہے اپنے شوہر کے اندر نہیں ہے وہ اور جو کرنا چاہے گی تو فرون جیسا کٹر اللہ کا دشمن بھی اگر شوہر ہے تب بھی عمل کر لے گی اور مثال یہاں موجود ہے تو بات وہی ہے کمزوری ہمارے اپنے اندر کی ہے ہم تو ماحول کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں اپنی فکر کریں اپنے تزکیے کی وہ مریم ابنتا عمران اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اتاد گزار لوگوں میں سے تھی اب جہاں بھی جو بھی ہمارا حال ہے بچوں کا ذکر آ ہمارا اپنا ذکر آ گیا اور مشورہ دے دیا گیا کہ تم سچی توبہ کرو عزرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح توبہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا اس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چاہیے ایک جو کچھ ہو چکا اس پر نادم اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کر جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ آئندہ کے لیے عزم کر لے اس گناہ دوبارہ نہیں کرے گا اپنے نفس کو اللہ کے اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اس کو معاشیت کا خوگر بنائے رکھا اور اس کو اطاط کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک اسے معاشیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق تطا فرمائے ولاخر و داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجیے سبحانہ اللہ علیہ اللہ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ